جہی جناب نال میں کرنی تھی ہوں میں جناب نو اپنے موضوع والے پاس لے آؤں گا اور نار میں یہ ایلان بھی کر چھوڑا اعلان میرا سن لو جیڑا کم اسا چاہیا ہوا ہے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 لسان مانا زبان زبانے کی زبان زمانے کی زبان یعنی جو زمانہ بڑا اچھا سی نا اکبر نے کمال ترجمانی کی اس زمانے یہ انہوں دا کلیات دیوان ہے کلیات اکبر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 اس مزید اس توسی کی لیکن کمال اصل اکبر الابادر احمد اللہ سبارک خون آئی سد کا خون ہے اینا حق پرستی حق گوئی اس زمانے کرنی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 سپی اندر دا اندر دے باہر نکل دے اللہ میں اقبال فرما ہے نو تبلیغ کرنی تیڑی کی آکھ سرما پواونا برابر ہے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 کہ ساڈا اپنا سلک بازار نکلیے نا تو جی کردہ جنگل نکل چلیے نہیں تو بچے نہیں کشمیا پیان کئی okay. okay. وارہ جی کردہ جنگل نو نکل جائیے پھر مجبوری سامنے آئی مرے چلو رہ کے رہے کئی نو کڈنا پھرنا کئی نکلتے پے نے تو تک ایک کلہ سر لے جائے گا نبی پاک نو کی نوہ دکھاوے گا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 حالانکہ گھنٹے اگاں پچھا وقت تے نہیں بدل جا بھائی او وقت گھڑی بندا ہے یا آسمان گھنٹہ آر... تے گھنٹے پشا وقت بدلے دے دے جی کیوں کرا ویخنا वیک چاہے االا کی محنت کی ذرا ویے سی یہ مسلمان ہے یا گڑی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 شبر صاحب کا بادی صاف آتا ہے وہ جن میں گنتی وقت میں کھو بلے بلے خدا جنت بنا آخ اخلاوسی کہ بڑائی بھی میں مالک بھی میں مالک بان کتوں بیٹھے گے میرا صدیق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 امام اہل سنتوں تو رکھ لو تھلے پہ جو انتی جیل کا شروع سرکار نے ایک باپ بنایا موضوع واغ علم تعلیم داز وہ تکلیق امام تو پوچھا گیا حضور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 یعنی جدوں کے پہن ہوئے فرمائے وصل و فرقت جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے انہیں خدا رسول جنم دا بچھڑا بڑا دارا مارا آہ, چوتھی شرط سنا چڑھا سنا چڑھا کیونکہ موضوع چاہ گئی گل تو وجہ بولو سبح ن <سلام> <آہ>, چوتھی <سلام> آہ, آہ, آہ, آہ, آہ. چوتھی شرط ہے فاسق نہ ہونا فاسق نہ ہونا چوتھی شرط ہے یہ فاسق کے کوئی کبیرہ گناہ کرد ہے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 چلو لو قسم خدا بھی کر کے سکولی چوکھا گا ہونا آخرت تو بے فکر ہوب سونے میں کوئی خوف نہیں ہونا جنہ کوئی بندہ پر جت ویے گا ہاں رب تو زیادہ دردا ویکھے گا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 پیرانو پیر نہیں منگا سکولی ہونا پیر بھی وہ ہو جا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 نا حق نہ دل بے او ہاں مکھی جی آنا وحما چڑھ نہ پو کہ رب بھی ملتا ہے کوئی جنت بھی ہے کوئی دوزخ بھی ہے کوئی فقیر لبو کوئی قبر دی فکر دیوا نا نا صاحب دو نہ خیال چڈو پرے یہ ہنے ہاں اندر بولے گا ہے کمال کو فکر پہ بولنا کوئی آم پہ بولنا ہے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 سمجھا دیکھ بلا سمجھ جو <سلام> اکر سکول والے سکول تعلیم سبق دیر ہوں مندر اے ہوتا ہے ہندو عبادت خانہ ایو مندر کن کلیسا عیسائی اکر سکول تعلیم سبق دل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 مسجد ڈاند مندر تے تو دے جو کچھ پر کسے دا دل نہ ڈھائی رب دلانچ ریر تم سنے ہے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 کی شہر کا مطلب سنو مسجد ڈا دے ڈھا دے جو کچھ ڈاندہ ڈائی آلڈوزر آجی صاحب کہہ رہے ہیں بلڈوزر تو بننا ہے کہ جی شاید آئی ڈائی آ دل نہ ڈانے رب دائیں چاہتا ہوں کھانا وڈا کفرے پہلی گل تیرے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 میرا پتر پولیس ہے فوج چاب شب میرا پتر نوکری دا مسئلہ ہے آڈر چلنا ہے مننا ہے اے بھاویں خدا دا گھر ہے پر تم ویخ ملازم خدا کا تو نہیں تا ملازم ہے ان کی مان میں اگے پوچھنا ہاں جا اگلا مصر ہے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 دوسرا مقصود احمد قادری داتا دربار دا خطیب تیسرا نیاز نقوی شیا کا چوتھا ابد ال خبیر آزاد اہل حدیث خیر مکلدی آرندی سے اخروج تجوید الدین پتہ نہیں کہہ ہے شفیق مدنی جنہوں کا ہے پچھاڑو سے آ بیٹھا جے یہ تو سارے پچھاڑو گے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 بہت اتحاد جدو سل چڑا گے ہوں تسان دسو اسان کی چڈیے بولو بولو بولو بولو भी भी بولو, भी भी بولو بھائی شگ کے بھابیا کے پیچھے لگ کے اسان کی چیڈیے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 ایک قسم خدا دی کنکری رکھ کے جدو این ہے نا شیتان دیا چیکاں کٹا چڑا کیونکہ گل اصل دی نہیں گل اصل ایمان تے غیرت لگی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 اور یہ 56 ستاون سال سے یہ کون سے کتے کے بچے بیٹھے ہوئے اسمبلی بلانت بولو اسمبلی بیلان ووٹ لے کف جی سداں گے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 سن کے آن نے یار اتنا چ رہے ہاں تینوں ساری زندگی رب لاوے یار <تصفح> <تصفح> دسو ایمان <تصفح> جے کوٹھیاں جوڑا تو مینو اللہ تعالیٰ گلا بڑا دا سو سوری بڑی دی ہاں میں تقریر کر گر بھی سب رب سونے دے میں چوتے دن کوٹھی پا لو مینو کچے گارے مکان بنا کی لوڑ کہڑی <تصفح> میں جدو جن مینو نے میں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 گفتگو کرنا میں اسے چیز کا نہیں جذباتی نہیں کرو ختم کرنا تفا فرمایا تمیز اندر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 سارے خدا تب ہو جا مرے سہارا سنو بھائی دوست بس جو کھلوتے نے ٹھیک کھلوتے جیوتا پہلی گل چپر حامد جا نے میرے میرے اتنے نے سوال کہ مولانا اینات اللہ شانگلے آلے اور مولانا اکرم رکھ رزوی شہید ہوئے. کیا تو انان دا مقلد ہے بھئی انہاں دے پیچھے لگ کے تے گالا کڈنا ہے اے دا مطلب اے پہلے نمبر تے تے انہاں انہاں دے گالا کڈن نو تسلیم کیتا ہے <متصفح> پھر میرے تو سوال اے کہ میں انہاں دی دلیل کیوں پیش کی تھی؟ دلیل ہوندی اے دو تران دی اک ہوندی اے الزامی اک ہوندی اے تحقیقی میں پہلو دلیل دتی اے منہ توڑے انہاں دا جڑا میرے تے سوال کر کیوں نہیں کرتے مسئلہ میں پیچھے نہیں چلدا میں قرآن سے پیچھے چل مل سنو حوالے آ... سنو حضرت جی اگے وہ کتنے چپ نہ کراؤ مہربانی چپ نہ کراؤ <laughs> چوپ خود چوپ ہو جانا آؤ نہ پڑھو کتاب کا کی نام ہے کی اشا تو افسوس ہے جس بندے نیدا نہیں آتا وہ منا کر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 میں سونی بول آ چوپ کر میاں چوک کر یار نہ بول توں بولنے کیوں نہ بولنا ایک بندہ بولے میرے بولو ایک بندہ ہار کے تھوڑا ایک جگہ چہم اس بندے بند میں مناظرہ کر کے اپنی توحیلی کرا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 ساری تی تو بار دے